نما ہو ملاکت ہوا والسلام ناموسلو سل موتی آل رسول الله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 جنہ اکثر گلیں جھوٹیاں پر جے کوئی سچی ہوں تو مقصد گندا ہے رونا روا یہ گا مقصد ہے بتف رونا تے بناوٹی رواونا یہ مقصد غلط ہے اس تو उन्हों तकर ने बड़ी त्याग पाई बड़ी तेल पाया है। कसरत हर गलत फिरके झूठे और बद फिर के दे अंदर यह सुनी तबका गया है। तो पे है। सब तो व्डा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 ہوں اس واسطے شیعہ مذہب زیادہ داخل ہو رہے ہیں اور وجہ دوسری ہوئی کہ یہاں دے مقرر جہلان خبیسا نے کسے سنا کے اسی رنگ ڈھنگ دے اینا نے عوام اناس در یہ تاثر پیدا کر دیا ہے کہ شیع سننے سے کوئی فرق نہیں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 تے اللہ تعالیٰ ف... میری میں سنی ہوں اللہ تعالی دے فضل میری کیسٹ بھی اتنے چلنے کی پابندی سے بھی کسے اور تو علاوہ کیسٹ نہیں چل سکتی بھائی پورے ضلع کے اندر بدماشی ویکو ہر حکومت کیوں آئی کری انہوں نے جلسے نہیں روکے تے ادھر کیوں آئی خری اس واسطے کہ حکومت نو نت ہے کہ یہودی شیا بڑا ہی خوش ہے بڑا ہی راضی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 ہوں کہ لان لانت پی کہ ادھر یزیدی فوج کرے عزت دے خلاف کم عزت اہل بید دے خلاف کم کام ادھر آپ کرانا کیماقت یہ وہی گل ہے جی میں گل جوڑی ہے بے حضرت ویس کرنی پاک سرکار نے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 جو اس گل کے متعلق رد سی پھر سنانا پھر اس پھر اسے تبصرہ کرتا انہاں دے خلاف بولنا فرد اس واسطے ہویا کھڑا ہے کہ انہاں دے چھان تھلے آئی کھڑی ہے انہاں دے پیچھے لگی کھڑی ہے نا او نبی پاسے پاس اوندی نہیں پی ملا کھڑا ہے یادی عوام کھڑی وہ دیے قبول کر جدو خندیر دا وجود پاش پاش ہوا قوم دے ہاتھوں نکلے گی اسے رسول کریم دین قبول کر لینا فرد بڑھیا کھڑا ہے یہاں شیتانہ کے خلاف بولنا فتوا رلویا شریف محرم دے اندر نکاح جہا نہیں ہوں نکاح دس محرم تو خصوصاً دس نو پابندی دس تک بلکہ پابندی نکاح نہ کرو کیوں احترام ہے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 بس جی ہر ایمان نار دسو یہ خبیسا نے کی مذہب نو نچا ہے تو کی تے ایمان بچا جی بے حیا وہ ایمان جی پانڈ نے نہ پانڈ شادیاں رپیے دی خاطر جہی گلے کر سکتے ہیں ایڈے ڈیٹ ہوں وہ یہ بھی اڈے ڈیٹ نے ہوں بے شرمی دی گل ہے اور اچھا جو پہ خانے سارے پہ کھے تو, تو بھی رل کے جا کیوں بولنا خلاف آ, اگر تاریف نہیں کر سکتے تنقید بھی نہ کرو تعریف تے تو قابل ہے ہی نہیں میں تاریف کرا مسئلہ ہے کہ تنقید نہ کرو میں ہی سرابا تنقید دے قابل جی تو میں کرنی پہ رہا مسئلہ ہے کہ یہاں کا دعوت دینا کہ رل باقی جو دینے تو کھی کھا دی جا میں کبلا یہاں کے کھان تے بھی لانت بھیجنا ایسے کھان بھی تم لانت بھیجنا میں نہیں آیا اللہ تعالی کام دا دا آیا رب سارا مولا میرے کم لے لو میں کرنی قبر نا میں اتے کھان پی نہیں آیا اے نے یہ گھر انہیں اتے پاو ہو جہنتی ہوٹل یہاں نسیب میں جی یہ ہوٹل موتر بھی نہیں کرتا ہوں ایمان دسو سنگیو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 تسنو بناوٹ ہو تو یہ نیت بھی شرانا نامحمود اس نیت نال پڑھنا کہ اے رون انہاں دا رون نکلے بولنے والے دی نیت بھی ہو فرمایا یہ شران محمود طریقہ اچھا ہے ہی نہیں شرمتاہر نے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 سنو سوال اٹھتا ہے روایت ہو پھر شہادت بیان ہو رہے وہ تو کوریا کی گل کی گئے اگواہ سنت نے پھر گل لے عوام مجلس خان مجلساں پڑھنے والے عوامی ملان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 ادھر روک جو ہے تو انہیں ویکیا کہ قوم علم والی ہے شور والی میں امام بانی جا سک وہ تر پیاسے کام سے دجے نمبر سے مخدوم جافر قریشی کل آ شور کوٹ ایلان میرے تو بعد ہوا بھی حضرت صاحب تھے پی پل آتے پے نے میں جا کے سپیکر کھویا